الحمد رب والسلام سجد اما بعد من بسم اللہ الرحمن يا رسول اللہ سلسلہ ہے مدنی سفر آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر الحمدللہ انٹرنیشنل جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں یا جو اندرون ملک سفر کیا کرتے ہیں ان کے مدنی کاموں کو ڈسکس کیا جاتا ہے مدنی کاموں کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے مدنی بہاروں کو سنایا بھی جاتا ہے اور مزید اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ کیا جاتا ہے دعا ہے اللہ رب العزت آج کے سلسلے کو بھی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے کی توفیقہ فرمائے ہماری زبان کو لفظ سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر ہمیں یہ سلسلہ کرنے کی توفیق تعفر مدری چرن کے ناظرین میرے ہاتھ میں مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب اللہ والوں کی باتیں جو کہ در حقیقت الاولیاء کا ترجمہ ہے بہت پیاری کتاب ہے آئیے اس کتاب سے میں آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت سناتا ہوں چنانچہ اس کتاب کے صفحہ نمبر تین میں یہ حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے حضرت سیونہ عابر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے مرحیح ہے سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اب تمہاری مرضی کم پڑھو یا زیادہ ایک اور حدیث مبارک حضرت سیدنا عابر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مربی ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی کم پڑھے یا زیادہ سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین یہ کتاب بہت پیاری ہے اس کتاب کو آپ مقبول المدینہ سے ہدیات طلب بھی کر سکتے ہیں اس کتاب کے اندر اللہ والوں کی باتوں کو لکھا گیا ہے اللہ والوں کے اوساف اللہ والوں کی خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے خلاف راشدین کا تذکرہ بھی موجود ہے اور بھی بہت پیارے مدنی پھول جو ہے اس کتاب کے اندر موجود ہیں بہت ہی پیاری کتاب ہے مقتبۃ المدینہ سے ہدیتن طلب کیجیے یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ فری آف کورس اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے دعا ہے اللہ رب العزت اس کتاب کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے عبدالحبیب بھائی آپ کو سلسلے کے اندر مرحبا کہتے ہیں عزاق اللہ, عزاق اللہ. مدنی چین کے ناظرین پچھلی بار سلسلہ تھا بینکاک سے آپ ہمارے ساتھ تھے تو ناظرین کی کچھ کال ایسی بھی آئی تھی کہ عبدالحبیب بھائی کو جو ہے وہ اسٹوڈیو کے اندر بٹھا کر سلسلہ کیا جائے تو زیادہ دلچسپی رہتی ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے لیکن سلسلہ تو چونکہ کرنا ہی ہے تو آج عبد بھائی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو اندر موجود ہیں آئیے اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں عبد بھائی آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا سلسلہ ہند کو ہی چونکہ ہم لے کر چل رہے ہیں ابھی تو ہند کے آج دو شہروں کو انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں لیں گے ایک شہر ہمارا حاجی علی نگر ہے جس کو بمبئی بھی کہا جاتا ہے تو حاجی علی نگر ہم اس کو کہا کرتے ہیں یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیوں کہا کرتے ہیں اور دوسرا جو شہر ہے مدیس چرن کے ناظرین کے جس جگہ کو ہم نے لینا ہے وہ ہے کانپور جی ہاں کانپور ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو خانپور ہے ہند کے اندر جو ہے وہ کانپور ہے تو کانپور کی مدنی خبریں وہاں کے مدنی کاموں کو بھی انشاءاللہ ہم نے اپنے اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے اللہ رب العزت ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ کرنے کی توفیق فرمائے فرمایا ربیب جی جی بھائی کیا فرماتے ہیں بمبئی جو حاجی علی نگر آپ کا سفر ہوا پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ بمبئی کو حاجی علی نگر کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اور کب سے کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین و سلط وسلم سید المر سلیم ممبئی چونکہ ہند کا اہم ترین شہر ہے جی. اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھی اس کا بڑا یوں سمجھیے کہ جس طرح ہمارا باب المدینہ کراچی ہے جی. تو وہاں کا اہم ترین شہر ممبئی ہے ماشا. اور امیر اللہ سنت جو پہلی بار مدنی قافلہ لے کر تشریف لے گئے تھے ہندوستان م. تو وہ بھی ممبئی ہی تشریف لے گیا تھا اس سے پہلے بھی جو مدنی قافلہ گیا تھا تو وہ بھی ممبئی گئے تھے تو وہاں مدری کام اولین جو شہر جن میں شروع ہوا اس میں سے وہ ایک شہر ہے اور امیر علیہ وسلمت کا شروع سے ایک انداز ہے کہ شہروں میں اگر کوئی مزارات اولیاء ہوں تو ان کو ان مزارات اولیاء کے ساتھ نسبت دے دی جائے اللہ ممبئی کے اندر دو بڑے عظیم مزارات ہیں ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن دو بڑے عظیم عظیم مزارات ہیں ایک تو حاجی علی رحمۃ اللہ ترعیہ کا مزار پر انوار ہے اور دوسرا ماہیم شریف میں مزار شریف ہے تو حاجی علی چونکہ ایک ایسا مزار ہے جو سادی دنیا میں بڑا ہی مشہور ہے اور وہ مزار ویسے بھی بڑا اسپرچولی بھی روحانی طور پہ بھی بڑا جس کو آپ کہیں کہ وہاں جا کر بندہ جو اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کیونکہ بالکل سمندر کے درمیان ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مناظر امید ہے آپ دکھائیں گے تو وہاں اس کی نسبت سے اس کو حاجی علی نگر کہا جاتا ہے جیسے ہم الحمدللہ مرکز للہ لاہور کو داتا نگر بھی کہتے ہیں داتا صاحب کی نسبت سے تو کئی ایسے شہر ہیں جن کو سردار آباد فیصلہ آباد کو کہتے ہیں تو وہاں پر ہم نے تاج پور سلسلہ کیا تھا بابا تاج الدین کی نسبت سے ناگپور کو تاج پور بمبئی کو حاجی علی نگر دعوت اسلامی کی طرح میں کہتے ہیں آفیشلی نام تو ممبئی ہے لیکن محبان اولیاء جو ہیں اولیاء کے سے محبت کرنے والے حاجی علی نگر کہتے ہیں جی کیا فرمائیں گے بے جب آپ کا سفر ہوا بمبئی کی طرف حاجی علی نگر کی طرف تو کیسا رہا سفر آپ کا کیا تاثرات اصل میں ہند تو یو سمجھیے پچھلے دو سالوں میں چار بار جانا ہوا ہے اور غالباً ان چاروں بار ہی بمبئی جانا ہوا ہے جی تو اب الگ الگ سفر کی الگ الگ کیفیات ہیں کچھ سفر تو سمجھیے کہ جس میں ماہ رمضان قریب تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا موسم ویسی گفتگو ویسے اہداف ہوتے ہیں محرم میں جانا ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ اب اہل بیت اتحار کے حوالے سے اس زمانے پہ ہم نے مدنی پھول آپس میں طے کی ہے رمضان قریب آتا ہے تو ہمارے پھر مدنی کام کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے تو اس میں مدنی اطیات ہوں احتکاب ہوں تو اس پر مدنی پھول ہوئے تو الحمدللہ بمبئی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مدنی کاموں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ بمبئی میں ہمارا جو مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ وہ ایک بڑی یہ سمجھے کہ امپارٹینٹ جگہ پر عالیشان بنانا ہے اسکول تھا جو لیا گیا اسی میں آلٹریشن کر کے مسجد اور اور جامعہ بنا دیا گیا ہے جامعہ المدینہ لیکن انشاءاللہ ان فیوچر اس کو ایک عظیم و شان تعمیر کرنی ہے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے عمارت لی گئی ہے اسی کے اندر جو ہے وہ مدنی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے تھوڑا بھی بھی سا سال بھی بھی آئے تھے ماشاء اللہ ابھی میں تھا تو رکشور علی بھی تشریف لائے تھے تو ان سے یہی ہم نے ارض بہت انتظار ہو گیا ہے اب جلدی سے اس کی تعمیر علیشان تعمیر کریں ان شاء اللہ جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں میں آئیے اپنے ایک مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر ان شاء اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے خواجہ میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ اس وقت ہم ہند کے شہر حاجی علی نگر آشکان اولیا بمبئی کو حاجی علی نگر کہا جاتا ہے الحمدللہ للہ اس شہر میں موجود ہیں اور آج ایک اسلامی بھائی کے گھر پر سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے <سؤال> آج جناب اپنے معاملات میں بیزی ہو کر نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے ہیں آج یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے ادھر سلام پھیرا ادھر باہر جانے والے شروع مسجد میں جا کر گویا ٹینشن شروع ہو جاتی ہے ایسا نہ کریں اللہ کے گھر میں جائیں تو بیٹھیں اور دعا جب بھی مانگے نا وہ فوکس کے ساتھ توجہ کے ساتھ مانگے دعا مانگی کس سے جا رہی ہے یہ کلام کس سے ہے یہ ڈسکشن کس سے ہے اللہ سے بات ہو رہی ہے اور دھیان کہیں اور ہے خیال کہیں اور ہے آپ کافی بڑے لوگ امید ہے یہاں بیٹھے ہوں گے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے آپ کے سیکرٹری ہوتے ہوں گے آپ کے امپلائیز ہوتے ہوں گے کوئی امپلائی آپ کے پاس آئے کوئی آپ کے پاس کام کروانے آئے فائل لے کر آتا ہے ریکویسٹ لے کر آئے اور جب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے آپ اسے انسٹرکشن دے رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنا موبائل فون نکال لے اتنا غصہ آتا ہے میں بات تم سے کر رہا ہوں تمہارا دھیان کدھر ہے ہمارا چھوٹا بچہ ہو ہم اس سے بات کریں اس کا دھیان کہیں اوروں میں برا لگتا ہے اور ہم جب دعا میں اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے بات رب سے کر رہے ہو مانگ رب سے رہے ہو التجا رب سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے ایسا نہ کرے پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ارے دل سے مانگ کر تو دیکھو وہ کیسا کرم فرماتا ہے اس کو خود قرآن میں فرمایا نا ادڑو نہیں استجیب مجھ سے مانگو میں ایسا کروں گا لیکن کیسے مانگو اس کی کچھ آداب بھی تو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گر گڑائے فوکس کریں اپنی دعا پر دھیان سے مانگے دعا ضرور مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اب یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ اللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے یہ جی مدری چینل کے ناظرین بہت پیاری توجہ دلائی گئی اس مدری گلدستے کے اندر کہ مسجد میں جاتے ہیں تو موبائل تو کھلا رہتا ہے مگر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے رب سے لو لگانے چاہیے مسجد کے اندر جا کر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ میوزیکل ٹیونس جو ہے وہ بجا کرتی ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے مسجد کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے موبائل کو یا تو بند کر دینا چاہیے یا پھر کم از کم سائلنٹ جو ہے وہ کر لینا چاہیے اب بھائی کیا فرمائیں گے یہ مدنی گلدستہ کہاں پر تھا اور کیا اس کا پس منظر تھا اصل میں جب ہم بمبئی گئے تھے تو اسلامی بھائیوں نے جہاں اپنے فضانہ مدینہ میں کا اہتمام کیا تھا وہاں مختلف شخصیات کے مدنی حلقے بھی تھے بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی تھے تو اسی طرح میرا خیال ہے کسی ایک بزنس مین کے گھر پر یہ مدنی حلقہ تھا جس میں مختلف تاجران جمع ہوئے تھے تو ان کے درمیان یہ سنت و بیان ہوا اور اس کے بعد پھر ان سے مدنی مشورے بھی ہوئے ظاہر ہر کمیونٹی تک نیکی کی دعوت ہمیں پہنچانی ہے اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو بعض اوقات اس طرح کے لوگوں کو مسجد میں بلائیں جی تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی پرسنالٹی کے گھر پر پروگرام ہو تو وہ اپنے دوستوں کو بلا لیتے ہیں مقصود ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جا کر ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں اللہ کی رحمت سے قرآن پاک اور دعا کے فضائل پر جو بیان تھا تو ظاہر اس سے بندوں کا ذہن بنتا ہے پھر وہ ایک بار کوئی چیز اچھی لگ جائے تو پھر وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں پھر چینل بھی دیکھنے لگ جاتے اور ہمارا پیغام پھر کنٹینیو ہو جاتا ہے جی اللہ برکتیں عطا فرمائے تو یہ مدنی گلدستہ جو ہوا یقیناً بیانات جو ہے وہ آپ کرتے ہیں لیکن عبد الحفیب بھائی یہ بتائیں کہ بیانات جو آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ اب بیان کرنے والا جو اسلامی بھائی ہوتا ہے تو اس کو یہ تجربہ ہوگا کہ بیان کا ٹاپک اختیار کرنے میں منتخب کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو بیانات کے ٹاپکس دیے جاتے ہیں یا آپ خود ہی تیار کر کے چلے جاتے ہیں کیا اس کی ترکیب ہوتی ہے اصل میں دیکھیں یہ بات طے ہے کہ جس کا کام اس کو سازے اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا نا تو اس کو لگتا ہے بڑا مشکل کام صحیح ہے لیکن اگر کسی کا کام ہی یہ ہو تو اب روزانہ ہی جس کو بیان کرنے اور بالخصوص جب ہم بیرون ملک میں ہوتے تو بعض اوقات ایک دن میں دو دو تین تین بیان کرنے ہوتے ہیں یہ وہ وقت یاد ہے مجھے جب دعوت اسلامی کے اوائل تھے تو چند ہی کتابیں تھیں مکتبۃ المدینہ سے ملتی تھی جیسے مقاشفۃ القلوب تھی یا منہاج العابدین تھی فیضان سمنت باپا نے ایک لکھ دی تھی تو تین چار کتابیں تھیں اب ان کتابوں کو پڑھنا پڑتا تھا اس کے پرنٹ نکالتے تھے اور ڈائریوں میں چپکاتے تھے تو واقعی وہ ایک موضوع تھا ہمیں یاد ہے کہ ہم بلدین آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے آپ کو بیان تیار کیا ہو تو دے دیں اچھا لیکن اس میں ایک فائدہ بھی تھا وہ فائدہ کیا تھا کہ مہینے میں ایک ہی بیان تیار کرتے تھے اچھا اب محرم کا بیان تیار کر لیا نا اب جدھر کرنا ہے وہی کرنا ہے کیونکہ ہر جگہ آڈینس الگ ہے صحیح تو مشکل کوئی نہیں ہوتی تھی ربی لیول میں ایک دو بیان تیار کر لیے پورا ربی لیول چلنے لگے جب سے مدنی چینل آ نا اس نے بڑا مشکل کر دیا ہے کہ اب جو بیان جو کر لیا اب وہی بیان اگر دوبارہ کریں گے تو وہ تو آپ کا ریکارڈ ہو چکا ہے اچھا خاص طور پر اگر لائف بیان کرنا ہے تو اس میں واقعی تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے لیکن جی اب ماشاءاللہ اللہ المدینہ نے المدینت العلمیہ نے اتنا مواد دے دیا ہے اتنی کتابیں ابیر کی اور علما کی ہمارے پاس آ ہیں کہ مبل کی تو اب چاندی ہو گئی ہے مدری مشورہ مبلگین کو کہ ہر ہفتے دعوت کی ویب سائٹ وزٹ کرتے رہے یا مقتبۃ البدیرہ وزٹ کرتے رہے ہر ہفتے دس دن میں کوئی نئی کتاب آ جاتی ہے اب نئی کتاب آئی تو آپ کو نیا باب موضوع مل گیا نیا مواد مل گیا اچھا پھر اللہ سلامت رکھے اب تو بہت آسان ہو گیا ہر ہفتے ہمارا ہفتہ بار اجتماع ہوتا ہے اس کا بیان حل بدیرت العلمیہ میں عطا فرماتا ہے تو یوں سمجھے کہ سال کے چون بیان تو ہمیں مرکز سے بنے بنائے مل رہے ہیں تو بیانات اللہ کی رحمت سے مواد اتنا ہو گیا ہے ہاں یہ ضرور ہے یہ مدنی پھول کے سوال سے یہ عرض کرنا چاہوں گا مبلگین کے لیے کہ ہمیشہ بیان کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ میرے سامنے آڈینس کون سی ہے کون سی ہے مجھے بیان کن لوگوں میں کرنا ہے اب آپ مثال کے طور پہ تاجران کے درمیان بزنس کمیونٹی کے درمیان بیٹھے ہیں اور اشر کے مسائل شروع کر دیں انہیں کھیتی باڑی کے مسائل بتائیں تو نہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا نہ ان کے کام کی باتیں اسی طرح اگر آپ کا بیان کسانوں میں ہے ان, ان کسانوں کے اندر بیٹھ کر اگر آپ تجارت کے اصول بیان کریں ठीक ठीक گے آپ تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گی تو کوشش کریں ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کن لوگوں سے بات کریں اگر آپ اسٹوڈنٹ سے بیان کر رہے ہیں تو ان سے بہت زیادہ جس کو کہیں کہ ہائی لوجک بات نہیں کریں گے آپ جب دینی طلبا کے درمیان بات کر رہے ہیں تو آپ ان سے صرف و نحف کی اصطلاحات کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں سے اگر ان کی عقل کے مطابق بات ہوگی نا تو وہ انٹرسٹ لیں گے اب چونکہ یہ تاجران میں بیان تھا تو وہاں تھوڑا سافٹ چلنا پڑتا ہے تھوڑا سا ان بیانات کو لیا جائے کہ جن بیانات میں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو پھر بات ہمارے ہم کر دیتے ہیں قرآن کی اگر بات کریں جیسے ہم نے دعا کی بات کی اللہ سے محبت کی بات کی عشق رسول کی بات کی توکل کی بات کریں حسن اخلاق کی بات کریں فیملی میٹرس کی بات کریں تو وہ بڑا اٹریکٹ نیت یہ ہو کہ کسی بہانے سے یہ ہماری بات توجہ سے سنیں اور پھر آف دا ڈے دعوت اسلامی سے ایک ہی بار کا موقع. اگر آپ اچھے وہ کنیکٹ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے پھر سارے میسیجز ان کو پہنچتے رہتے ہیں. کیا بات ہے مبلی نے دعوت اسلامی کے لیے بھی بہت پیارے مدنیف ال رکن شرا نے ہمیں عطا فرمائے ہیں واقعی بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ جیسی آڈینس ہو ویسا بیان ہو تو کچھ اس کا فائدہ مزید اچھا حاصل ہو سکتا ہے صرف آڈینس کیسی ہو یہی نہ ہو اچھا اس اور اس وقت وقت کیا چل ہے وقت کیا چل رہا ہے دن کون سے چل رہے ہیں اب محرم کے اندر آپ رمضان کے فضائل بیان کریں اللہ اور رمضان کے اندر آپ محرم کے روزوں کے فضائل بیان کریں تو آپ آپ دیکھیں کہ اس وقت دن کون سے مثال کے طور پہ اگر ابھی کسی کو بیان کا موقع ملتا ہے تو وہ حاجیوں کے واقعات سنا کر اور قربانی کے واقعات حضرت حضرت اسماعیل علی اسلاط السلام الرط ابراہیم کے واقعات سنا کر لوگوں کو اٹریکٹ ہوں گے نا دھرم کے اندر آپ صحابہ اور بیت کی بات کو بھائی ہاں تاکہ جیسا موسم ویسا بیان ہوگا نا تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی ہوں گے شابان کے فضائل آپ رجب میں تو بیان کر سکتے ہیں مگر شابان گزرنے کے بعد کریں گے تو پھر اگلے سال کام آئیں گے اگلے سال تو یہ ضرور دیکھنا ہوگا جی بالکل اور بہت پیاری بات کی عبدالفبر مجھے اسی سے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا پہلو یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالات حاضرہ کے مطابق چلا کرتے جی تھے بالکل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے دیکھے جائیں آپ علیہ الصلاۃ اسلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو حالات حاضرہ کا تقاضا کیا ہوتا تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ اسلام اس کا مکمل لحاظ فرمایا کرتے تھے اور اس کے مطابق ہی اپنا عمل جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے مدری چرن کے ناظرین ہمیں بھی اس سے پتہ چلتا ہے بیان کریں یا کوئی اور معاملہ ہو تو وقت کا تقاضا کیا ہے اور آڈینس کیا ہے کیسی ہے اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ مزید ہمیں جو ہے اچھا اس کا بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن چونکہ ہم نے دو شہروں کو اپنے سلسلے میں لینا ہے اور وہاں سے ہمارے ساتھ اسلام بیل بھی موجود ہوں گے ہم ان ان کو آپ کو دکھائیں گے بھی تو آئیے ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں جی جی سنگھ میرے خواجہ کا خوجا کا میرے خواجہ کا جیسے میرے خواجہ کا خواجہ ہندا کا کے کریم جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے نیک امال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حدیت تو فتن پیش کرتے ہیں قبول فرما یار آکا علی سلاط و السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تابعین تبا تابعین تمام اولیاء کاملین خصب بالخصوص حضرت مخدوم علی باہمی رحمۃ اللہ ہی تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما میرے مولا روٹوں کو منا دے بچھڑوں کو ملا دے اے رب کریم جس کی جو تمنا دل میں ہے تو سب کے نام بھی جانتا ہے سب کے کام بھی جانتا ہے میرے مولا سب کی جھولیوں کو بھر دے اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیہ اور عروج عطا فرما ابلا آمی امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائق اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر کائم و دائم فرما پیار اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضر ہیں ان کی قدموں میں حاضر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی والدہ محترمہ صدی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار انوار بھی ہے اور آپ ہی کی تربیت اور آپ کی شفقت کا نتیجہ کہ اللہ تبارک نے ان کو یہ مرتبہ حتا کیا اور والدہ محترمہ کی برکت سے آپ نے بہت کچھ علم دن حاصل کیا لپس درد و دکھ ہیں اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں اسلامی بھائیوں اور مدری چرل کے نادرین الحمد للہ ایک عظیم و شان غلاف کعبہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں ماشاءاللہ اللہ علی ماہی میں رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر, انوار پر ایک بہت بڑی سائز کا غلاف کعبہ موجود ہے اور زائرین یہاں پر آ کر اپنی دعائیں کر رہے ہیں اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں جس کپڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر خانہ کعبہ سے خاص نسبت حاصل ہو یقیناً وہ برکتوں اور رحمتوں والا ہو جاتا ہے اور دنیا بھر کے زائرین اپنے وطن اس غلاف کو لے کر کرتے ہیں مگر ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کا کتنا بڑا اس پر کام بھی ہوا ہوا ہے آیات قرآن بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم کعبہ اس طرح دیکھنا نصیب کیا ہمیں خانہِ بھی بار بار دیکھنا نصیب فرمایا جی مدنی چلن کے ناظرین بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا ہے اور یہ مدنی گلدستہ بہت ہی پیارا تھا اس کے اندر نسبت کے فوائد کیا ہیں نسبت کی برکتیں بھی اس سے ہمیں پتہ چلتی ہیں اور اسی طرح والدہ کی تربیت سے آپ نے علم دین حاصل کیا تھا یہ بھی پتا چلتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مزار پر حاضری کیسی ہونی چاہیے اگر حبی مزید آپ کیا فرمائیں گے کہ مزار پر اگر کوئی حاضری کے لیے جائے تو کن آداب کا خیال رکھے آداب کس طریقے سے مزار پر حاضری دینی چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے مزارات پر جانا لیکن واقعی اس کے آداب بھی پتہ ہونے چاہیے بعض لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے یا تو اتنے فوائد حاصل نہیں کر سکتے یا بعض اوقات بے ادبی اور بعض اوقات گناہ کا بھی شکار ہو جاتے سب سے پہلے تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بدقسمتی ہے مزارات پر بہت سارے مزارات پر بے پردگی کا چانس ہوتا ہے خواتین بھی جاتی ہیں حالانکہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے لیکن اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ان کے غلط کرنے سے ہمیں غلط کرنے کی اجازت نہیں مل جائے گی تو ہمیں نیچی نگاہیں رکھنی ہے اور ہمیں ایسے مواقع پر نہ جائیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یار میں ایسے وقت جاؤں گا کہ جب عورتیں بھی ہوں گی بے پردگی کا چانس ہے بازوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ جسم سے جسم بھی ٹکرا جاتا ہے تو ایسے موقع پر تو جانا بھی نہیں چاہیے تو پھر فجر کے وقت چلے جائیں ایسے وقت میں جائیں جب کوئی نہ ہو اور آپ سکون سے حاضری دیں بہت اچھی بات لگے اپنی برد نگاہوں برد کی حفاظت بھی ہو پھر اس کے بعد اور بہت خوبصورت میرے سامنے ایک کتاب ہے مزارات اولیاء کی حکایات مکتبت المدینہ نے اسے جاری کیا میں اس کو ٹائٹل بھی دکھاتا ہوں اس میں بڑا خوبصورت ایک مدنی پھول ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیا کے مزارات پر نہیں اگر کسی قبرستان میں اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پر بھی جانا چاہیں تو مستحب یہ ہے کہ اگر مقروب وقت نہ ہو تو پہلے اپنے مکان پر دو رکعت نفل ادا کریں اچھا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت ال تین بار سورہ اخلاص پڑھیں اس نماز کا ثواب شاہد قبر کو پہنچائے جی اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے کو بھی بہت زیادہ ثواب تو, تو جانے سے پہلے آپ نے تحفہ پہنچا دیا کیا بات پہلے بات تو یہ بات ہو گیا بات بات اچھا اب آپ بازار شریف پر جا رہے ہیں تو با ادب رہیے قبر شریف سے قدموں سے حاضری دیں قبر شریف سے دور رہیں جی ہاتھ باندھ کر رب اللہ خدن شریف پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ اخلاص پڑھیں ہو سکے تو سورہ یاسین پڑھے پھر اس کا ثواب سرکار علی صلاحت وسلام کو اپنے تمام صحابہ انبیاء تمام اہل بیت اتحار اولیاء کرام اور پھر بالخصوص جس مزار پر حاضر ہیں ان کو پہنچائیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کریں قبر کو سجدہ بالکل نہ کریں یہ اتنا جھکے بھی نہیں کہ لوگ بدگمان ہوں ٹھیک ہے نا سجدہ تعظیمی تو حرام ہے جی تو وہ بالکل نہیں کرنا لیکن جو لوگ کرتے ہیں غلط ان کو نہیں کرنا چاہیے جہالت ان کی جہالت, ان کی جہالت, ان کی جہالت ہے اچھا بعض کا تو چومنے کے لیے جھکتے ہیں تو دور سے لگتا ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں تو ہمیں ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ بدگمانی کریں ٹھیک ہے تو بڑے با ادب بڑے جس کو کہتے ہیں مثال کے طور پہ ہم کسی دنیادار بڑے آدمی کے پاس جائیں تو بڑے با ادب رہتے ہیں بڑا سلیقے سے رہتے ہیں تو یہ تو اللہ کے ولی کے دربار میں آپ گئے ہیں تو بڑے با رہیں دور سے اپنا سلام پیش کریں اپنی اپنی التجائے پیش کریں تو ان ضرور کرم ہوگا با ادب جی ہاں پھر جائیں تو پھر واپسی کیسے جی بالکل کوشش کریں کہ قدموں سے ہی باہر نکلیں اور الٹے پیر باہر نکلے پیٹ نہ ہو لیکن بعض اوقات راستہ کلوز ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں الٹے پیر نکلوں گا تو ٹکرا جاؤں گا تو پھر آگے سے چلے جائیں جی جی کے ناظرین یہ آپ نے مزار پر حاضری کا طریقہ سماج فرما لیا ہے یہ میں کتاب بہت پیاری ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ نے تو میں نے کہا نا اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں اب جو کتاب آپ کو چاہیے موجود ہے اس میں ماشاء اللہ مزارات کی حکایات بھی ہیں اس میں مزار پہ حاضری کا طریقہ بھی اور بہت سارے کرام کے واقعات بھی ہیں کیا ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان اس کو جی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میں اچھا عبد ایک بات یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے हुँ. کہ ہم غوث پاک سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں हुँ. ہم اولیاء کرام سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ والوں سے محبت اور پیار ہے لیکن جب کسی ولی کا تذکرہ کیا جائے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کی سیرت کا کوئی پہلو ہمیں معلوم نہیں ہوتا हुँ. ان کی سیرت پر کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی ہوتی وہ سے اعظم رحمت اللہ تعالیٰ کو ہی اگر لیا جائے اور آپ کی سیرت کو ہی دیکھا جائے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ یا تو چل ایک واقعات جو مشہور ہوں گے وہ سننیے ہوں گے اور پھر ان کی سیرت کیسی تھی بچپن کیسا تھا جوانی کیسی تھی عبادت اور ریاضت کے معاملات کیسے تھے وہ نہیں پتہ ہوتے تو بہت پیاری توجہ دلائی رکن شورا نے کہ ہم اگر محبت کا بھرتے ہی ہیں تو کتابیں بھی پڑھنی چاہیے ان کی سیرت بھی پڑھیں تو ان مزید فیض ہمیں حاصل ہو سکتا ہے مدنی گلدستے کے اندر یہ بھی ہم نے سنا کہ والدہ کی تربیت کی وجہ سے صاحب مزار نے علم دین کو حاصل جی کیا جی تھا جی جی آج کل کے دور میں والدین کو اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے کیا فرمکل صحیح بات ہے کہ ماں باپ پہلے یہ سمجھ لینا کہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے جی اور مرنے کے بعد کام آنے والی اگر ہماری زندگی میں کوئی ہمارے مرنے کے بعد کوئی چیز کام آئے گی تو اس میں اولاد ایک بہت اہم چیز ہے جی لیکن اولاد کی ایسی تربیت تو کرے نا کہ وہ مرنے کے بعد کام آئے تو علم دین سکھائیں گے تو ان شاء وہ زندگی میں بھی آپ کا ادب کریں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کو اصال ثواب کریں گے علم دین سے دور رکھیں گے تو زندگی میں بھی بعض اوقات وہ بے ادب بھی ہی کرتے ہیں لڑائی بھی کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس طرح اصار ثواب نہیں کر سکتے تو والدین کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں اور اچھی تربیت کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد اپنے ماں باپ کے بچوں نے ہاتھ چومنا شروع کر دیے ادب کرنا شروع کر دیا یعنی دنیا ہی میں ماں باپ کو بینیفٹ ملنا شروع ہو گئے مرنے کے بعد اور ملیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے واقعی ہمیں تربیت جو ہے وہ اسلامی اعتبار کے اعتبار سے ہی کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کے اعتبار سے دنیا اور آخرت میں ہمیں فوائد حاصل ہوں گے تو کانپور کے اسلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تمام اسلامی بھائیوں کو اپنے سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ سب کا جمع ہونا قبول فرمائے عبد الحبھائی کانپور بھی آپ کا سفر ہوا تھا مدنی گلدستے آپ کو ان شاء اللہ آپ کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھانے ہیں ابھی کانپور والے ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ بات کرنا چاہیں گے ماشاء کانپور میرا زندگی میں پہلا ہی سفر تھا نام بڑا سنا تھا اور امیر علیہ سنت کافی پہلے میں تشریف لے جا چکے تھے اور کانپور والوں کی دیوانگی اور وہاں دعوت اسلامی کے لیے جوش و جذبہ ہے یہ بھی سنا تھا آپ نے جب گیا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ماشاء اجتماع کے اندر بھی ملاقات اور جس طرح جذبہ ہے ماشاءاللہ اور یقیناً دعوت اسلامی کا کام بھی بہت اچھا ہے وہاں اللہ مزید برکت میں کانپور میں جو ایک اور تحفہ ملا میں اگر آفتاب بھائی صحیح کہہ رہا ہوں تو یاد دلائیے گا کیونکہ بہت سارے شہروں میں جانا ہو نا گڈمڈ ہو جاتا ہے بازو کا <تصفح> <تصفح> ایک ہی دس دن کے اندر دس شہروں میں جاتا تو گڈمنڈ ہو جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کانپور ہی تھا جہاں پر ہماری ملاقات ہم جو وہ پڑھتے ہیں نا ہمارے شجرا کادری عبدالسلام خوش ادا کا <تصفح> ہاں کادری عبد السلام عبد السلام کادری صاحب تھے وہ ہمارے کانپور ہی سے کانپور کے قریب ان کا مزار ہے ان کے صاحب زیادہ ملنے آئے اچھا ہاں ان اچھا. کے صاحب زیادہ ملنے آئے اور ماشاءاللہ انہوں نے ان کے تبرکات دکھائے ان کے ماشاءاللہ اللہ کی بھی ہم نے زیارت کی اور ان کے خالب امامی کی زیارت کی تو ہم تو چدرے میں ان کا نام پڑھ رہے تھے اور ماشاءاللہ وہ دعوت اسلامی سے میں محبت کرتے تھے اور اللہ کی رحمت سے اس ملاقات کی برکت سے اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش کی تو چہرے پہ داڑھی بھی انہوں نے سجالی اور ماشاءاللہ جو ہے وہ مزید مدنی ماحول کے قریب آنے کے کی, کی या تو بہرحال کانپور یاد رہے گا اور آپ مدنی گلدستہ دکھا دیں تو اور یاد آ جائے گا جی مدنی بھی دکھائیں گے مگر اس سے قبل والے ہم پر یہ مہربانی اور احسان کر دیں کہ قادری عبدالسلام رحمتہ اللہ شریف پر جب آپ جائیں تو میرا سلام عربی سلام اور رکنی سورا کا سلام ہمارے جو مدنی عملے کے اسلامی بھائی ہیں ان کا سلام ضرور پیش کریے گا ہمارے لیے اچھے اچھی دعائیں بھی کریے گا اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنا دے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے تو آئیے پھر آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں لیکن اس سے قبل مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں ہمیں شامل کرنا ہے آئیے آپ کی کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں جی محمد آفتا بتاری ہند کانپور سے اور اس کا عبدالحبی بتاری کی ہند کانپور میں بھی تشریف آوری بھی اور آپ کی برکتوں سے یہاں مدنی کاموں میں بھی اضافہ ہوا اور کئی مدنی بہاریں بھی, بھی ہوئی کئی لوگوں نے گاڑی کی نیت کری کسی نے امام شریف کی نیت کری کئی لوگوں نے مدنی کافلوں میں سفر کی بھی نیتیں کریں لیکن اس میں ایک زبردست ایک مدنی بہار ہوئی پہلے مجھے ایک اسلامی بھائی ملے جو کہ پہلے نان مسلم تھے انہوں نے بتایا کہ مجھے پتا چلا کہ کوئی باہر سے آ رہے ہیں اور کالج <سؤال> میں ان کا بیان ہونا ہے تو میرے کچھ مسلمان دوست تھے وہ بھی بیان سننے کے لیے جا رہے تو انہوں نے مجھ سے بھی کہا میں نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں تو انہوں نے بتایا کہ جب میں نے اسے میں شرکت کری اور آپ کی زیارت کری اور آپ کے بیان سنے تو بڑا متاثر ہوا ان کا مطلب خود بیان ہے کہ میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان کا چہرہ ایسا ہوتا ہے اور اتنی پیاری پیاری باتیں مجھے اس بیان میں ملی میں بڑا سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ مدنی چرن کے ناظرین اگر آپ کی وجہ سے اگر مدنی قافلے کی وجہ سے کسی کو ایمان کی دولت مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے اللہ، اللہ ایمان جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے اور نہ اس کے مقابلے میں مال آ سکتا ہے نہ اس کے مقابلے میں جان آ سکتی ہے اور اگر جو ہے حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر عمد ہیں عمد سرخ اونٹ جو ہے اس وقت اہل عرب میں ایک بیش بہا قیمتی خزانہ سمجھا جاتا تھا اور قیمتی ان کو مانا جاتا تھا تو فرمایا کہ سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے تو واقعی ایمان کی دولت بہت بڑی ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر بشہر ملک میں سفر کرتے ہی رہتے ہیں اور بھی مدنی بہاریں الحمد للہ آپ نے مدنی عمد چینل, عمد چینل عمد پر دیکھی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ایمان کی دولت جو ہے وہ غیر مسلموں नहीं کو नहीं حاصل ہوتی ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اسلامی بھائی کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اللہ آپ کو بھی استقامت دے مجھے بھی استقامت اسی فرمایا آپ ہمارے بھائی ہیں اور مجھے امید ہے کہ کانپور کے آشقان رسول ہمارے ذمہ داران انہیں اسلام کے بارے میں اور جو ابتدائی تعلیمات ہیں وہ دے رہے ہوں گے اور بہت خوشی ہوئی آپ بھی میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا اور آپ کو بات پتا بات ہے بات کہ ایمان لانے کے بعد جتنے پچھلے گنا ہیں سارے معاف ہو جاتے کیا یعنی ایک بار مجھے یاد ہے کہ ہم یو کے میں تھے تو ایک ہمارے جو مسلمان ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نور بھائی ہیں ماشاء اللہ بلکہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے بدری انقلاب ہے سیونٹی فور ایئر شاید سیونٹی ان کی ایج ہو گئی چار سال پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے آج سے آٹھ سات سال پہلے آج آج اور جب وہ مسلمان, وہ مسلمان ہوئے تو وہ مسلمان ہونے سے پہلے غیر مسلموں کے پادری تھے اللہ, اللہ اب مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے جامع المدینہ میں داخلہ لے لیا اس سال بریڈ فورڈ یو کے میں جو دورہ حدیث سے فارغ ہوئے اسلامی بھائی ان میں وہ بھی شامل ہیں سبحان یہ اللہ ہے یہ دعوت اللہ اسلامی اللہ ایمان اللہ تو ملا اب عالم دین بھی بن گئے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اچھا مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ہم جب یو کے میں تھے نگرانی شعرا ساتھ تھے تو بلکہ بلکہ یہاں فیضان مدینہ میں مجھے یاد پڑتا ہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے نگران سے کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو نے بڑے جذباتی الفاظ ارشاد فرمائے کہ دعا تو آپ ہمارے لیے کریں کیونکہ آپ نے ساٹھ سال کی عمر میں اگر ایمان قبول کیا تو جو پچھلے سارے گنا تھے وہ تو آپ کے معاف ہو گئے हैं? اب آپ نے اچھی زندگی گزارنا شروع کر دی ہے تو واقعی کس کی نصیب کیا ہو کس کی جو و آخرت کیا ہو اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے اور ایمان ہی پر عافیت کے ساتھ ہاتمہ بھی نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو سنتوں کی خدمت تو کر ہی رہی ہے لوگوں کو ایمان کی دولت بھی دے رہی ہے لوگوں کو ایمان سے روشناس بھی اسلام سے روشناس بھی کروا رہی ہے تو دعوت اسلامی کے ماحول سے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور انشاءاللہ اگر مدنی ماحول سے آپ وابستہ ہو جاتے ہیں کسی مدنی قافلے میں آپ سفر کرتے ہیں اور اگر آپ کے مدنی قافلے کی برکت سے کوئی سنت و سرسات و سنت کی راہ پر آ جاتا ہے ایمان قبول کر لیتا ہے تو انشاءاللہ شاء آپ کی بخش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ برکتیں عطا فرمائے آئیے مزید کالس کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں جی رکن شرا کی شخصیت میں اس مدنِ قافلے میں ہم نے اور ایک نمایاں چیز جو دیکھی وہ تھی مسلمانوں جی کی دل جوئی بالخصوص اپنے اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کا انداز کی جی الحمد للہ رکن شرا ایک مشہور ترین مقبول ترین اللہ کے کرم سے شخصیت ہے جی ہم جس کسی جو وہ شخصیت کو کہتے کہ آپ کے یہاں پر جو ہے وہ رکن شعرا کا مدن حلقہ کرانا چاہتے تو وہ بالکل یوں کہیے کہ بس ایک پیر راضی ہو جاتے تو جی جی ہم انداز میں جی جی جو ہے جگہ جگہ شخصیات پر بڑے بڑے مطلب جو وہ مقامات پر رکن کے ترکیب بنائی لیکن ایک رات مدنی حلقے سے فارغ ہونے کے بعد رکن شرا نے فرمایا کہ یار یہ شخصیات کے یہاں پر تو آپ مدنی حلقے کر رہے لیکن یقین جانئے اگر آپ مجھے سے پوچھیں نا کہ مدنی حلقہ کہاں کرنا چاہیے تو بلے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے اسلامی بھائی جو مدنی کام کر رہے میں ان کے گھروں پر جانا چاہتا ہوں یہ کہہ کر برد برد آپ نے دو اسلامی بھائیوں کو اپنے سینے سے لگا دیا یقین جانیے ایسا مطلب وہ منظر تھا ایسا دل جوئی کا انداز تھا کہ وہ اسلامی بھائیوں کو گلے سے لگا کر آپ ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے کہ یہ بلے سے غریب ہو ان کے گھر چھوٹے ہو مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کہاں جانا ہے تو میں کہوں گا کہ پہلے مجھے ان اسلامی بھائیوں کے گھروں پر جانا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واقعی یہ بات رتح کے اندر میں نے بھی دیکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت بھی اطاع فرمایا لیکن اس میں ایک بات میں سب کو کرنا چاہیے اور یہ سیکھا کہاں سے سوال یہ کہ بلش طریقہ امیر علیہ سنت کا یہ انداز دیکھا بلکہ آج بھی امیر علیہ سنت مالداروں سے ملنے میں وہ فریشنیس یا وہ سکون محسوس نہیں کرتے باپا فرماتے میں بھلا میرے غریب اسلامی بھائی بھلے یعنی یہ امیر علیہ سنت کی سیرت سے دیکھا دنیا جو ہے وہ مالداروں اور شخصیات سے مل کے خوش ہوتی ہے کہ میں فلاں سے ملا میں فلاں سے ملا امیر علیہ سنت کا ایک جذبہ دیکھا ہے اور واقعی یہ وہی دل جو ہی ہے اور سچی بات یہی ہے کہ دین کا کام جو ہے نا وہ اکثر غریب لوگ ہی کرتے ہیں یہ کمال ہے اللہ کی شان ہے کہ وہ غریب جس کو بچارے کو نوکری بھی کرنی ہے جس کو گھر بھی چلانا ہے جو قسمہ پرسی میں زندگی بھی گزار رہا ہے وہی وقت دے کر دین کا کام بھی کر رہا ہے عقل تو یہ کہتی ہے اصول بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ جس کو اللہ نے لاکھوں لوگوں سے بہتر بنایا آسانیاں دیں جس کو کمانے کا اتنا پریشر بھی نہیں ہے تو اس کو تو زیادہ دین کا کام کرنا چاہیے لیکن یہ یہ تقسیم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا اور یہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اسلامی بھائی تو واقعی ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے اور میں یہاں اپنی ایک برات اور وضاحت بھی کر دیتا ہوں شاید بہت سارے اسلامی بھائی جو ہے نا یہ سوچتے بھی ہوں گے اور کہتے بھی ہوں گے کیونکہ میری چونکہ بازو کا ذمہ داری یہ لگا دی جاتی ہے کہ آپ شخصیات میں بیان کریں شخصیات سے ملیں تو بازو کا تو سوچتے ہوں گے اگر ہم سے ملتے ہی نہیں ہے ہمارے شہر میں آئے یا ہمارے ملک میں آئے تو میں تو ظاہر جہاں بھی جاؤں گا اپنا ہمارا جدول وہاں کے نگران بناتے ہیں اچھا اگر اللہ کرے وہ غریب اسلامی بھائیوں کے ممبئی میں میں نے ارض کیا اور الحمدللہ کچھ بن بھی گیا تو اگر کبھی نہ بن سکے تو بدگمانی مت بد کیجیے گا اگر شخصیات سے بھی مل رہے ہیں تو ہماری دعوت اسلامی کے لیے مل رہے ہیں اور اگر موقع ملے تو یقیناً ہم غریب اسلامی بھائیوں کے گھروں پہ بھی جانا چاہیے اور ان سے اچھی طریقے سے ملاقات بھی ہونی چاہیے کیا بات ہے کیا بات ہے ہم نے خود آ, سنت کا بھی یہ طرز عمل دیکھا ہے بہت ہی پیارا رسالہ بھی ہے مکتبت المدینہ کا کہ غریب فائدے میں ہے کس طرح فائدے میں ہے کیسے فائدے میں ہے یہ آپ وہ رسالہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا چند صفحات کا یہ رسالہ ہے آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں یا پھر آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ اور علم دین کا خزانہ غریب جو ہے نا تو حاصل ہو غریب جو ہے وہ خوش بھی ہو جائیں گے غریب جب رسالہ پڑیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے کہ یار ہم بھی کس لحاظ سے فائدے مجھے میسج بھی آیا کہ وہ جن اسلامی بھائی کا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کا نام جو رکھ دیا جائے تو ہم ان کا انشاءاللہ کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کے ہند میں ہیں تو ان کا نام محمد اور پکارنے کے لیے احمد رضا ہم या رکھتے ہیں ان اور اگر وہ اجازت دیں گے انشاءاللہ تو ان کو امیر اللہ سنت کے غلاموں میں شامل کر لیں گے قادری سلسلے میں وہ داخل بھی ہو جائیں گے ایک بات یہ ذکر کروں گا کہ ہم بیعت تو ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے اسلامی یا ہو سکتا ہے کہ بعض اسلامی بھائی اپنے نام کے ساتھ نسبت کا اظہار نہیں کرتے اب جیسے کوئی اتاری ہے تو عبد الحید بھائی وہ اتاری نہیں لکھتا یا اگر قادری ہے تو وہ نہیں لکھتا نسبت کا ذکر نام کے ساتھ ہونا چاہیے یا نہیں آپ کیا کہتے کئی لوگ اپنے اداروں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں مگر وہ ریٹائر لکھ کر بھی وہ نام لکھتے ہیں اللہ جو فلاں عہدے سے ریٹائر ہوا تو غوث پاک کی غلامی سے بڑا عہدہ کیا ہوا قادری پٹا آپ کو مل گیا غوث پاک کا غلام بننا نصیب ہوا ہے اظہار کریں کہ میں قادری ہوں امیر علیہ سنت سے مریدی ہوئی ہے تو پیر صاحب کا نام کا بھی اظہار کرے کہ میں تاری ہوں تو انشاءاللہ شاء اللہ اس سے برکت ہی اور اس اظہار کا جو ہے وہ فائدہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے بہت سارے کام جو ہے وہ ویسے ہی نکل جایا کرتے ہیں ہو جایا کرتے ہیں ایسا تو ہوا بھی سگ ہیں نہیں مارا جا حشر تک میرے گلے میں رہے تیرا تجھ سے در در سے سگ اور میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اللہ تعالی ہمیں ان کی نسبتوں کی برکتیں بھی عطا فرمائے آئیے مزید کالس کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں جی میرا نام محمد حسن اختاری ہے میں سردار آباد جی فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں جی سلسلہ مدنی سفر نامہ بہت بہت اچھا ہے جی اللہ عبدالحبیب بھائی کو شاد و آبادی عمران بھائی آپ سے مدنی انتجا ہے کہ اپنے شورا حاجی عبدالحبیب اختاری کے ساتھ ذہنی آزمائش اس سلسلے میں کی جائے تو مدینہ مدینہ مدینہ ہوگا کیا کی... کیا کی جائے مدنی سفر نامے میں بھی یا تو بھی... <laughs> مجھ سے بھائی آزمائش کریں گے یا میں آپ سے کروں گا <laughs> تو پھر ایک ایک کی ٹیم تو ہوتی نہیں <laughs> یہی کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کر لیں تو بھائی <laughs> ہر <laughs> سلسلے میں <laughs> زینی آزمائش کا ٹیسٹ ضروری نہیں ہے یہ <laughs> الگ سلسلہ جی نیکسٹ کالہ ڈیویژن سے غلام مصطفیٰ ہوں رکن سورہ مرحبا اللہ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائی عطا کرے میرا خورا سے یہ سوال کی آپ کبھی ملیشیا میں تو کبھی ملک مسجد میں کبھی ہمیں شریف کہ یہ آپ کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ کوئی پریشانی نہیں جھلک اور ہم تھوڑا سا مجنی کام کر لیتے ہیں تھوڑا سا سفر کر لیتے ہیں تو تھک جاتے ہیں آپ کو یہ گزارش ہے کچھ مجنی پھول احساس فرمان دیجئے جس سے ہمارا حوصلہ بڑھے اور بھی مجنی کام کرنے کا جذبہ بڑھے اللہ بھی خیر یہ سوال جو ہے وہ ہر سلسلے میں ہی آنے لگ گیا ہے پچھلی بار بھی تھا اس سے پچھلی بار بھی تھا جی کیا فرماتے ہیں جس کام میں انسان انجوائے کرتا ہے نا خوش رہتا ہے اس میں آپ برڈن سمجھ کر مثال کے طور پہ آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ یار آپ مجبورن کر رہے ہیں فارمیلٹی کر رہے ہیں ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور جس کام کا شوق ہو آپ کو اور وہی کام آپ کو دے دیا جائے پھر تھکاوٹ تھکاوٹ کیسی لگی تو اگر مدنی کاموں کا مدنی کاموں کا شوق پیدا کر لیا جائے دعوت اسلامی کے لیے سفر کرنے کا شوق پیدا کر لیا جائے تو پھر تھکاوٹ کس چیز کی اب بازو کا جو ہے نا ایک اور چیز بھی سب کو کام آئے گی ان یہ مدنی پورا مبلغین کو بالخصوص کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں پریشان بھی ہیں تو ضروری ہے کہ چہرے سے بھی ظاہر کریں اب چہرہ ہر وقت سوجا ہوا ہو اور موڈ آف ہو اور میں تو نہیں کہتا منہ پہ بارہ بجے ہوں بارہ تو اچھے بچتے ہیں کچھ اور نمبر دیتے ہیں اس کو میرا جو بھی بجے ہو منہ پر تو ہیں اگر آپ پریشان بھی ہیں تو چہرے سے کیوں پتا چلے کسی کو کسی کا کیا نا کسی ہے نہ چاہتے ہوئے آپ نے یہ بات چیڑ دی یہ بڑا اچھا کوشچن ہے اور اس کا جواب بڑا مزیدار بھی ہے اور بڑا معلوماتی بھی ہے سبرے جمیل کی پتا ہی کیا جی یہ کسی جمیل بھائی کا خبر نہیں ہے بیسیکلی سبر جمیل بڑا لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو سبر جمیل دے ان سے جمیل ہے تو وہ نہیں پتا سبرے جمیل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریشان اور غیر پریشان دونوں دو میں فرق نہ کر سکیں پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا بندہ پریشان ہے اب میں تھکا ہوا ہوں تو بار بار کہتا رہار بہت طبیعت خراب ہے بڑا سفر ہو گیا تو لوگ یہ سننے کے لیے آپ کو نہیں آتے تو آپ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم بھی ہے تو اپنے تک رکھیں اور اپنے چہرے کو حت تل مقدور شاش بشاش رکھیں تاکہ آپ کو دیکھ کر سامنے والے کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جائے تو یہ, یہ بھی ایک مبلک کے لیے ضروری ہے اور لوگ آپ سے اگر محمد کرتے ہیں تو وہ آپ کو فریش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اور ہمیں رسمت کو میں دیکھا ہے امیر علیہ سنت کو آپ نے دیکھا کہ ہزار ہزار آدمی سے ملاقات کریں گے سب سے چہرہ مسکرا کر ملیں گے تو یہ سیکھنے والی باتیں ہیں اور میرا خیال ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں آرام بھی کرتا ہوں الحمدللہ اور سفر بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور واقعی بہت پیارے مدنی پھول دیے سب سے اچھا مدنی پھول یہ ملا کہ جو ہے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو فریش دیکھنا چاہتے ہیں بالکل بہت, بہت اچھا لگا اور مزید کے یہ بھی اچھا لگا کہ آپ نے ایک فرمایا جس کام کا شوق ہو اس میں بندے کو تھکاوٹ نہیں ہوتی hmm. واقعی ایسا ہے ایکش کے ہمیں بھی مدنی کاموں کا شوق نصیب ہو جائے hmm. دین کی خدمت کا شوق ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دی تو انشاءاللہ پھر تھکاوٹ نہیں ہوگی کام کام اور کام ہوگا انشاءاللہ شاء sure. اللہ آئیے اگلی کال محمد توفیف رضا تاری ملائیشیا سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ جی رکن شورا کی بھی سلسلہ مدنی سفر نامے میں ہم ملیشیا میں زیارت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے اور بس دیکھ کے دل کے عجیب سے جذبات ہیں کہ کل رکن شورا ہمارے پاس تھے اور آج جی مدنی چینل پر باب المدینہ سے الحمد للہ سلسلے میں موجود ہیں بس یہاں کے اسلام بھائیوں کے تاثرات یہ کہ تأثراتے کے, کے بعد کہ ایک تو دلی کیفیت ہے کہ سب سما ہو گیا سونا سونا ایک بہار تھی ایک عجیب سا سما تھا ہر طرف آشقان رسول کے اندر ایک جذبہ اللولہ خوشی کی بہار تھی اور اجتماعات کا سلسلہ مدنی مشورے تربیت خان اللہ ایسے آشقان رسول جن کو کافی کوشش کی جاتی مدنی قافلوں میں لانے کے لیے وہ خود بخود الحمد مدنی قافلے میں آپ کے ساتھ سفر میں رہے کیا بات ہے جی نیکسٹ کال ملشیا کا انشاءاللہ اللہ سفرنامہ سفر بعد میں کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ان شاء اللہ جی نیکسٹ میرا نام محمد میں اب کر رہا ہوں پیارے عمران جی. بھائی آپ کا سلسلہ سفرنامہ بہت ہی پیارا ہے اور ماشاءاللہ حاجی ماشاء بھائی حاضی عبدال بیٹھے اولیاء کے دربار سے کرواتے ہیں مجھے بھی پیار ہے ان شاء اللہ اپنا آج بھی آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے سارے اولیا کے دربار میں میں ہو جاؤ آمین آمین اللہ آپ کو بھی اولیاء کرام کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے اور حرمین طیبین کی حاضری اپنے والدین کے ساتھ نصیب فرمائے آمین آمین آئیے ایک مدنی گلدستہ ہے مزید آپ کے کورس کو بعد میں لیں گے ان شاء اللہ کیونکہ ہم نے مدنی گلدستہ بھی اپنے سلسلے میں شامل کرنے ہیں آپ کو ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں بنا دینے کے مجھے نیک دے بنا یا رب گناہ گا نہ دے سزا یا مجھے بھی سمجھائیں اور ان کو قریب لائیں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو ان کے ایمان کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ تو ہوگی دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی فین ہوتے ہیں ہماری طرف آئیں گے ہم ان کو نمازی بنا دیں گے ہم ان کو ماں کا فرما بردار بنا دیں گے ہمارا ٹاپک اللہ کی مہربانی سے جو آپ نے سنی ہوگی کچھ باتیں ہمارا بڑا پازیٹیو میسج ہے تو اگر یہ سب میسج گھر گھر میں جائے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے اللہ سے ہمارا انٹریکشن کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے ذریعے بہت بڑا دین کا کام ہو جائے گا مجھے بگنگ میں تو لگ رہا تھا میں بہت مصروف تھا مجھے پتا لگا کہ ہمارے ابھی بھائی آئے ہوئے ہیں تو میں نے سارے کام بند کیے میں نے بولا نہیں آج یہ جو ہے موقع مجھے شاید پتانی دوبارہ ملے نہ ملے ان سے ملاقات ہوئی ان کی سپیچ سنی میں نے بہت اچھا لگا مجھے میرا بالکل دل بھرایا اور ہبھی بھائی سے مل کر مجھے اور بھی احساس ہوا کہ ایک جو مسلمان کیا ہے اور اسلام صحیح معنیوں میں کیا ہے دنیاوی زندگی ہے اس میں جس الجھن میں ہم لوگ بس بھاگتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں دل کو سکون ملا ہے مجھے یہاں آ کر بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت خوش قسمتی تھی کہ ہبھی بھائی سے بھی ملاقات ہوئی بہت مزہ آیا ان کے ساتھ بیٹھنے میں پچھلے دو سال میں اتنا سکھا ہوگا میں نے مجھے بہت خوشی ہوئی اور بس میری یہ دعا ہے کہ اسی طرح کام کرتے رہیں اور ہم لوگ بھی جو ساتھ رہ کے تھوڑی سی مدد کر سکیں وہ ہم کریں یہ بہت ہی نیک کام ہو رہا ہے, اچھا ہے اور بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے اور بہت ہی پازیٹو کام ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح یہ پھیلنے سے پوری دنیا کا ترقی ہوگی انسان کی ترقی ہوگی اور پیار بڑھے گا بھائی چارگی بڑھے گی اور اس سے اچھی آج کی جو دنیا ہے جس میں اتنا پریشانیاں ہے اور اتنی جنگ ہے اور اتنی پرابلمز ہے تو آج مجھے لگتا ہے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پیار اور محبت کی بھائی چارگی کی ہے اور یہ لوگ جو ہے یہ اسی کا سبق دے رہے ہیں ماشاءاللہ مرحبا مدنی چلنے کے ناظرین بہت پیارا مدنی گلدستہ دیکھا عبد الفیدہ اس کے اندر تو یہ ڈائریکٹر اسلامی بھائی بھی تھے تو کیا ڈائریکٹرس کے اندر شوبے کے اندر بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرما ہے ہمارا تو نعرہ یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلحہ کی کوشش کرنی ہے تو ظاہر ہے یہ لوگ بھی دنیا میں ہی ہوتے ہیں yeah. اور اللہ کی رحمت سے اس شعبے میں بھی دعوت اسلامی کا نیکی کی دعوت ہے پورا نظام موجود ہے جس پہ ہماری مجلس اسلح برائے فنکار ہے اچھا تو ہند چونکہ اس انڈسٹری میں بھی بہت آگے اور کافی مسلمان اداکار اور ڈائریکٹر اور جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ ہیں تو ماشاء اللہ ہمارے اسلامی کو نیکی کی دعوت دی یہ فیضان مدینہ میں یہ اتفاق یہ تھا کہ یہ جو میرا بیان تھا نا یہ بیان اسلامی بہنوں میں تھا اچھا پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں سن تھے آپ دیکھیں کمرے میں چند اسلام بیٹھے تھے تو یہ اسی وقت آ یہ بھی اس بیان میں شامل ہو گئے تو وہ اسلامی بہنوں پر بیان تھا تو اس کے بعد پھر ان سے فارغ ہو کے کچھ دیر مدنی پھول بھی ہوئے پھر کھانا وغیرہ بھی ہم نے مزے کی بات ہے کہ انیس بھائی اس وقت بھی میرے ساتھ میں نے جب میسج کیا کہ آن لائن ہیں تو انہوں نے ماشاء لکھ کر بھیجا ہے تو انیس بھائی اگر سن بھی رہے تو میں امید کرتا ہوں کہ مزید بھی آپ نے شرکت کی ہوگی اور نہیں تو پابندی سے ہر اجتماع میں شرکت کرے اور اپنے ساتھ اور اپنے شعبے کے اسلامی بھائیوں کو لائیے کہ ہمارا مقصود یہی ہے کہ وہ بھی دین کے قریب آئیں اور وزیر زندگی میں اچھی باتیں سیکھیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے جی اللہ تعالیٰ مزید اصلاح برائے فنکار جی یہ جی نام بتا رائے فنکار رائے فنکار کے نام سے ہمارے شوبیس کے لیے یہ بنی جی ہوئی ہے الحمدللہ مدنی کاموں کے اعتبار سے تو اگر آپ کے جاننے والے کچھ ایسے افراد ہوں یا آپ خود ایسے ہوں تو اس مجلس کے ذریعے سے رابطہ کروائیں تو اللہ نے چاہا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے آئیے ایک اور مدنی گلدستہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی عبد بھائی ماشاء آپ نے بیان کیا آپ بمبئی میں بیٹھ کر کلکتہ میں آپ نے بیان کیا تو آپ خود چلے جاتے وہاں پر خود تشریف نہیں لے کے گئے ہند تو گئے ہوئے تھے آپ اصل میں ہند میں ہمیں جو ویزا ملتے ہیں نا وہ سٹیز کے ویزا ملتے ہیں پورے ملک کے نہیں ملتے تو جس سفر میں میں گیا تھا جس سفر میں میں کلکتہ اس کے بعد ضرور گیا لیکن جس جس سفر کا آپ نے کلپ دکھایا اس وقت میرے پاس کلکتہ کا ویزا رہی تھا اور وہاں میرا خالی ارس رضا پر کوئی بڑا اجتماع تھا اور بمبئی میں میرا بیان تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہی بیان وہاں بھی ریلے کر دیتے ہیں تو دعوت اسلامی کی برکتیں ان کی مہربانی ہے دعوت اسلامی والوں کی کہ ہم کہیں ایک جگہ آپ دیکھیں نا میں اور آپ ایک کمرے میں بیٹھے دیکھا جائے تو اور اللہ کی رحمت سے ساری دنیا میں اگر ہم لوگ سن رہے ہیں تو یہ مہربانی ہماری دعوت اسلامی کی مدنی چینل کی مجلس کی ہے تو اسی طرح وہاں ہمارا انتظام کر دیا تو کلکتہ والوں کی بھی دلجوئی ہو گئی اور وہاں بھی ہم نے کچھ کی دعوت دی یہ جو گلدستہ ہم نے دیکھا یہ اس میں تھا یا اس سے پہلے والے میں تھا تو بہت سارا دھکم پیل بھی ہو رہی تھی تو کچھ محبت میں بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں اور یقیناً سب عقیدت میں ہی آگے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اگر میں بھی اس جگہ پر ہوں تو آزمائش ہو جایا کرتی ہے آپ کیا فرماتے ہیں ناظرین کو بھی کچھ سوالے حوالے سے مدنی فلطع فرمائے اور آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے امیر عالیہ سنت کے انداز کو تو ہم نے دیکھا ہی ہے آپ کیا فرماتے ہیں نہیں ظاہر یہ جو بھی ملنے آتے ہیں یا آپ کی طرف چمٹتے ہیں تو آ... میں تو یہ کہوں گا کہ گلشن اطلار کا اگر کوئی پھول ہے اور اس کو کوئی چومتا ہے تو بیسکلی گلشن آ... امیر علیہ سنت کی خوشبو سنانا چاہتا ہے اللہ میں عطا فرما دے وہ خوشبو مم. تو یہ فیضان ہے ان کا لیکن یہ کہ اس میں ظاہر ہے کہ برا منانے والی بات نہیں ہوتی ہاں التہ کسی nee, بندہ تنگ آ جاتا ہے ہاں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ملنے والے ہیں ان کو احتیاط ضرور کرنی چاہیے کیونکہ صرف جس سے مل رہے ہیں اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے بعض اوقات وہ آس پاس والوں کو بھی دھکے دے رہے ہوتے ہیں تو بعض کا ایسا نہ ہو کہ ملاقات کرنا کسی سے واقعی مستحب ہے اچھا عمل ہے لیکن کسی کا دل توڑنا یعنی آپ کسی کو مار کر کسی کو گرا کر کوئی اچھا کام کرنے جا رہے تو اس کی حضرت رش میں نہ جائے قریب کہ وہاں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی کو دھکا دینا پڑے گا کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے وہ کام بڑا اچھا ہے اس سے اچھا کیا کام ہوگا تو دور سے استعلام کر لیں تو اگر کسی ایسی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بندہ ہے جس سے ملنا ہے تو ملنے کے لیے چار آدمی کو گرا کے ملنا جو ہے بہ سکا اس میں ایک اور غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ مسجد کے اندر جب ملاقات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے یا کوئی بیان کرنے آتے ہیں تو لوگ مسجد کے اندر شور مچاتے ہیں یا دکا دیتے ہیں تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اللہ کے گھر کا ادب ضروری ہے تو اصل میں یہ وہی لا علمی جو اپنے شروع سے علم کی بات علم ہونا تو بندہ یہ جانچ لیتا ہے کہ میرا یہ عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ ملاقات مستحب ہے مسجد میں شور مچانا یا مسجد میں اللہ نہ کرے کسی کی دل آزادی کرنا وہ ناجائز و حرام تک لے جائے گا تو یہ اگر تمام معاملات ذہن میں ہوں تو اچھی بات ہے اور باقی یہ کہ جس سے ملتے ہیں اس کی تو حصلہ افزائی ہے تو اس میں اس کو کیا برا منانا جی بالکل مسجدوں کے آداب کو بھی پیش نظر رکھیں جس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم تو ان سے ملاقات کر کے ہمیں تو خوشی ہوگی لیکن کیا ان سے ملاقات کر کے ہم ان کو آزمائش میں تو نہیں ڈال رہے ہو سکتا ہے انہوں نے بیان کی تیاری کرنی ہو یا کوئی اور جدول ان کا ایسا ہو کہ جو اس ملاقات سے زیادہ اہم ہو تو اس کے حوالے سے ہمیں ضرور خیال کرنا چاہیے کیونکہ مجھے بھی کچھ اس قسم کا تجربہ ہے رکن شولہ کے ساتھ تو لہذا اس کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اپنی ملاقات بھی کرنی چاہیے دیکھ کر دعا کر لیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کرم فرماہی دیتا ہے کچھ میسیجز بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں آہ... تو دیگر بھی میں ایک میسیج کو اپنے سلسلے میں شامل کروں گا سلام السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کی پی کیسے ایس ایم ایس آیا ہے عبدالربیب بھائی کہتے ہیں کہ حضور کبھی ایشیا کبھی افریقہ تو کبھی یورپ اور پھر کبھی امریکہ لیکن ہم اس سے محروم ہیں حضور کبھی ہمارے کے پی کے میں بھی تشریف لے آئیں جی خیبر پختونخوا میرا ویسے تو کئی بار جانا ہوا ہے لیکن بہت عرصے سے یقینا نہیں ہوا پہلے اچھا میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میرا پہلے بھی نیت تھی اور دوبارہ ایک اور نیت کرتا ہوں انشاءاللہ <تصفيق> کہ آپ کے نگرانوں سے رابطہ کر کے انشاءاللہ کے پی کے اور کشمیر یہ دو جدول میرے کافی ہیں، عرصے سے پینڈ، پینڈنگ ہے میری نیت ہے انشاءاللہ جلد انشاءاللہ اس جدول کو بنائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ شاء آئیے کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کہ مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شاد و آباد رکھے اور ہمارے ذمہ داران کے اراکین شرع کے سفر کو اللہ تعالیٰ مزید برکت فرمائے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ گھر بیٹھے مزارت اولیاء کا دیدار بھی ہو رہا ہے اور مدنی پھول بھی مل رہے ہیں سگ اتار محمدفیان اتاری ہند بمبئی سے ارض کر رہا ہوں الحمد للہ رکن شورا جب جب ہند تشریف لائے تو اکثر رکن شورا کے ساتھ مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں رکن شعرا hmm. کے ساتھ سفر کی سعادت yes, حاصل yeah. ہوئی رکن شعرا کے ساتھ رہ کر ہم اسلامی بھائی جو مدنی قافلے میں شریک تھے اور رکن شعرا کے ساتھ تو ہم بھی جو ہے وہ ایک دم فاسٹ ہو گئے تھے ایکٹیو okay. ہو گئے تھے رکن شورا فرماتے تھے کہ آپ اتنے بجے مجھے جو ہے وہ اٹھا دینا نیند سے بیدار تو ہمارے سے پہلے رکن شرا فریش ہو کر تیار ہو کر جو ریڈی رہتے تھے کہ اب ہمیں آگے جدول پر چلنا ہے تو رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کون سا جذبہ ہے اور یہ کیا کورن آپ کو امیر سنت سے ملی ہوئی ہے کہ ہمیں بھی کاش ایسی جو ہے وہ جذبہ نصیب ہو جائے ہم بھی ایسا جدول بنانے میں کامیاب ہو جائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ہم درست کاموں میں استعمال کر سکیں جی اس کا کیا جواب کرے کہ بعض اوقات بیرون ملک سفر ہوتا ہے نا تو پتا ہے ہی آپ کے پاس بمبئی گئے ہیں تو تین دن ہیں اب تین دن میں اگر آپ نے تیس کام کر رہے ہیں تو हुँ. پھر ظاہر تھوڑا فاسٹ تو رہنا پڑے گا تو آپ تو فاسٹ کر بھی دیتے ہیں نہیں تو ضروری ہے نا اب زندگی تھوڑی ہے اور اگر تھوڑی आ आ زندگی میں غفلت میں وقت زیادہ گزر گیا تو پھر بڑا کام کیسے کریں گے وہ کہتے نا کہ بزرگ ایک بزرگ بڑا پیارا ان کا کال ہے کہ زمین کے اوپر کام زمین کے اندر آرام اللہ کرے زمین کے اوپر ایسا کام کرنے میں کامیاب ہو کہ زمین کے اندر آرام نصیب ہو جائے Amen. I mean g next court. میں محمد زبیر ابراہیم ملتانی اشرفی اطاری بمبئی محمد علی روڈ سے اپنے تاثرات پیش کر رہا ہوں الحمد للہ, الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑوں احسان ہے کہ اس ملک دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم حضور پاک صلی السلام کی پر ایسا کرم کیا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی جیسی لاجواب تنظیم عطا فرمائی اور اس پر کرم ایسا پیارے مرشد حضرت علامہ مولانا صاحب عبلہ کے جیسا رہنما عطا فرمایا مرشد اختار پر خوب اپنے فضل کرم کی بارش عطا فرمائے گزرے پاگل صلاح السلام کے تبقے میں پیارے مرشد کے علم میں عمل میں کمالات میں صحت مندی میں دھم میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے تا ان کا سایہ ہم مسلمانوں کے طور پر سلامت رہے یہ بالکل وقت ہمارا بالکل مختصر رہ گیا ہے کانپور کے ابھی تک ایک بھی مدنی گلدستے کو ہم نے شامل نہیں کیا کانپور کے ایک مدنی گلدستے کو لے لیں بلکہ یہ جو جامعہ کے طلباء کی خیر خاہی کا ایک مدنی گلدستہ ہے آئیے اس مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور خیر خواہی کے مدنی مناظر دیکھتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باجا کا خواجہ کا میرے خواجا کا یہ سنگھ میرے باجا کا خواجہ ہند کے راجا کا یہ دی میرے کا خواجہ کے راجا کا دی گین بب تم ہا جی علی یہ دیتا گین کہ خواجا کا, کا میرے خواجا کا یہ دیش میرے خاجا کا خواجہ دیکھ کے یہ دی میرے باجا کا خواجہ دیکھ کے راجا کا یہ دیش میرے باجا خواجہ دیکھ کے راجا کا سواتے بدیاں میرے باجا کا خوا کا میرے باجا کا یہ سنگھ میرے باجا کا خواہی دیکھے کا یہ میرے باجا کا خاجہ دیکھے کا بجا دیکھے کا خاجہ دیکھے کا جی مدن چرغ کے ناظرین بہت پیارا مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا آپ درخت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جامعہ ہے کہاں پر جامعت المدینہ یہ ممبئی میں ہے اور جو مرکز میں نے مدری مرکز کا بتایا کہ جس کو مزید تعمیر کرنا ہے یہ وہیں موجود ہے اور جو لوگ ممبئی اور اس کے اطراف میں حاجی علی نگر کے اور اس کے اطراف میں رہتے ہیں ان سب کو جانا چاہیے اپنے بچوں کو وہاں پر مدنی منوں کو داخل کروائیں تاکہ وہ بھی عالم دین بنے ماشاءاللہ اللہ جی جزاک اللہ خیر اچھا بندہ جب مہمان بن کر جاتا ہے تو تو ان کو تو کھانا پیش کیا جاتا ہے تو بطور مہمان گئے تھے اور خود کھانا پیش کر رہے تھے ایک تو کھانا پیش کر رہے تھے پھر کچھ سدائیں بھی لگا رہے تھے یہ ساری ادائیں مرشد ہیں کہ اچھی بات یہی ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے انہی سے سیکھا ہے اور کچھ نقل کرنے کی کوشش کی ہے ان کا انداز تو حقیقی ہماری نقل ہے اور یہ انہی سے دیکھا کہ اچھا اب کچھ منٹ ہی لگے نا ہم نے تھال رکھ دیا نہ ہم نے پکایا نہ ہمارے پیسے لگے ہوئے تھے ہم نے تو لیا اور تھال رکھ دیا ان کے دلوں میں خوشی داخل ہو گئی بعد میں مجھے بھی کھانا مل گیا ایسا تو نہیں تھا کہ ان کو کھلایا تو میرا چلا گیا کھانا بھی ملا اور الحمدللہ ان سے محبتیں بھی ملی اور یہ بھی امیر لسنت کا ہی طریقہ ہے کہ وہ دیتے وقت کبھی مہمان مدینہ تو سوگاتے مدینہ تو درد مدینہ تو کی نقل اچھی ہوا کرتی ہے اللہ کرے کہ ان کی نقل کے سدقی اللہ میں اچھا بنا دے آمین آمین اب کانپور کی طرف چلتے ہیں اور کانپور کے ایک مدنی کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں میٹھے علیہ علیہ علیہ علیہ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے شہر کانپور کے اندر دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنتوں والا اجتماع ہونے جا رہا ہے اور یہ اجتماع اس شہر کے اندر اس گراؤنڈ کے اندر ہو رہا ہے جس میں میرے شیخ طریقت امیر علی سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی زیائی دامت برکات عالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں پر, نور کی پر ہمارے کانپور کے اسلام بائی اس میں تن من دھن ہر طرح سے لگے ہوئے ہیں بندے ہی تو ہیں مگر وہ مولا ہمیں کتنی دے رہا ہے وہ برسا رہا ہے اپنی نعمتیں عطا کر رہا ہے اپنی عطائیں ہم خطائیں کرتے جا رہے ہیں وہ اتا فرماتا جا رہا ہے دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی کسی کی بات نہ مانے اس کی نافرمانی کرے تو پھر اسے کوئی کچھ نہیں دیتا آپ کا ایک نوکر ہو آپ کے یہاں نوکری کرتا ہو آپ کی بات ہی نہ مانے آپ جو کہ اس کا الٹ کرے آپ اسے نوکری پہ رکھیں گے اسے तनखा دیں گے اسے بونس دیں گے میرے رب کی کرم نوازی دیکھو بندہ करता है کرتا ہے رب پھر بھی عقائیں کرتا ہے ہمارا کھانا نہیں رکتا ہماری سانس نہیں رکتی ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں حالانکہ امین آزاد سے کتنے گنا کرتے ہیں وہ دن نہ آیا وہ گھڑی نہ آئی کہ وہ سدھر جاتا آؤ آج سچی دعبا اپنے رب سے سچی دوبا کرنی ہے ہماری کوئی نماز گدا نہیں ہوگی فلمیں میں ڈرامے نہیں دیکھیں کی, رضا والی کی رحمتیں ایسی بڑھتے ہی لکھتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب سلعتر جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر امیر عال سنت بھی مدنی قافلے میں تشریف لے جا چکے ہیں اور یہ بہت سارے مضنی گلدستے مدنی چلنے کے ناظرین آپ نے دیکھے ہیں تو اکثر کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ امیر علیہ سنت یہاں پر آ چکے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ امیر علیہ سنت یہاں پر آ چکے ہیں چاہے وہ کوئی جو ہے وہ بیج انہیں کے لگائے ہوئے ہیں جس کے پھل ہم کھا رہے ہیں کیا کتنا باپ کمائی ملی ہے ہم کو دعوت اسلامی میں جو قربانیاں انہوں نے دیكھے نا اب ہم تو گئے تو ہزاروں لوگ امیر علیہ سنت جس زمانے میں گئے تو كئی جگہوں پر تو ہی نہیں شروع كیا كام روڈ بنانے والے کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے بعد میں تو گاڑی لے کے کوئی نہیں گزر جاتا ہے کیا انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں جو آج ہم باپ کمائی کھا رہے ہیں اور اللہ کو اس کی بہترین آمین. مدنی چلنے کے ناظرین اس میں آپ کے لیے بھی ایک دعوت ہے میرے لیے بھی ایک دعوت ہے کہ آج ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے لوگ اپنی پلکوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہے لوگ بڑی عزت دیتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ مدنی قافلے ہمارے پاس آئے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آ کر ہمیں کوئی سنت سکھا کر چلا جائے کوئی قرآن سکھا کر چلا جائے اور آپ خود بھی اگر مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس مدنی قافلے کی برکت سے آپ کی نماز درست ہو جائے ہوتا یہ ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہے جیسا باپ کو دیکھتا ہے ویسا جو ہے وہ نماز پڑھنے شروع کر دیتا ہے اور پھر اگر ایک بار سیکھ بھی لی تو دوبارہ اس کو دہرایا نہیں جاتا کسی کو سنایا نہیں جاتا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فیضان نماز کا کورس بھی ہوا کرتا ہے اور مدنی قافلے میں تو فرض ظلم کو ہوا ہی کرتے ہیں لہذا آپ مدنی قافلے میں سفر کریں نماز بھی درست ہوگی قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کا موقع ملے گا بہت ساری سنتیں اور آداب بھی ملیں گی اور انشاءاللہ شاء اللہ چاہا محبتوں کا سمندر بھی ملے گا بہت چاہتے ملیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں محض کسی کی محبت کے لیے نہیں محض اپنی رضا کی خاطر مدنی قافلے کے اندر سفر کرنے کی توفیق فرمائے کیسا رہا تھا ربیب بھائی یہ اجتماع عوام تو بہت زیادہ تھی اور جو ہے وہ کانپور کا یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ نے سنا بہت تھا اور اچھا مجھے اچھا یہ بھی پتا تھا کہ امیر اللہ سنت جب وہ تشریف لے گئے تھے تو غالباً آپ کی گاڑی موو نہیں ہو سکی تھی اچھا اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے اسلام پہ جمع ہو گئے محبت میں اور ملاقات کرنے ساتھ کیا ہوا کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ اس اجتماع کے بعد ارادہ یہ تھا کہ ملاقات کرنی ہے اچھا بڑی بحث ہوتی رہی کہ کرے نہ کرے کیونکہ اتنے لوگ ہیں اتنے اسلامک بھائی ہیں لیکن پھر ذہن میں یہ خیال آیا کہ اتنا دور آئے ہیں پھر کب آئیں گے بچارے یہ ملنا چاہتے ہیں لیکن میں ملاقات نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا کیونکہ حالانکہ جنگلے لگے ہوئے تھے تاکہ وہ بیریئر تھے کہ لوگ okay. نہ آ سکیں اسلائب میں نہ آ لیکن جو پھر رشتما کے بعد قوم ٹوٹی ہے Allah Allah. پھر وہاں کے ذمہ دار نے نہیں کہا کہ آپ فوری طور پر یہاں سے نکلیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کس طرح میں گاڑی میں بیٹھا تھا اور okay. گاڑی کا کیا حل انہوں نے کیا تو یہ ساری محبت میں تھی باتیں اور ان کا انداز تھا پیار تھا تو کانپور والے تھوڑا اس حوالے سے یہ <laughs> سمجھے کہ ایکسٹرا آرڈنری <laughs> ہے کیا بات کیا اللہ تعالیٰ ان کی عقیدتوں کو ان کی محبتوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے آئیے آپ کو ایک اور مدنی ملدہ دکھاتے ہیں جی سر سے مہینہ دعوت اس کامین के سو نبے کے قریب جا کر بنے انیس سو نبے میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جھانس بند میں یو پی کے شہر ریڈ بورڈ اور برنگم میں الحمدللہ للہ دعوت اسلامی کے جامعہ پر مدینہ بن چکے آج جب جامعہ پر مدینہ بنے لیکن مدین تھے ہم اسلامی بہنوں کے لیے تھے لیکن دعوت اسلامی کا تو نعرہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو اسلامی بہنوں کو اپنی خواتین کو سنا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا ہماری مول بات جو اسلامی بہنوں کی دعوت پہنچانی تھی ظاہر ان تک بھی ان بزی اسلامی بہنوں کے جامعات بھی قائم ہو چکے ہیں اور جس میں اسلامی بہنیں انہیں جلد اسلامی چلا رہی ہیں اور علما عالم اور عالمہ کو اللہ کی مہربانی سے دعوت اسلامی نے عہدہ چلا دیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ پروگرام آج ہمارے شہر کانپور میں ہو رہا ہے ہم بے انتہا شکر گزار ہیں دعوت اسلامی کے ان تمام مبدین کا جنہوں نے آج اس شہر میں اپنی آمد درج کرا کر کے ہمیں سنتوں بھرا پیغام دینے کی صحیح ہے پروردگار عالم اس کاغذ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر محترم حضرات اور دیر سے میں بیانات سن رہا تھا الحمدللہ بہت اچھے بیانات کیے آپ نے اور یہ پیغام دیا کہ تعلیم ضروری ہے ہر انسان کے لیے دین کی تعلیم بہت ہی ضروری ہے خاص طور سے مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے لہذا اس تعلیم پر دعوت اسلامی نے جو کچھ آج تک کام کیا ہے اس کام کا جو تذکرہ آپ نے فرمایا ہے یقیناً قابل ستائش اور قابل مبارکباد ہے پروردگار عالم اسے اور زیادہ وسیع فرمائے جی مدنی چلن کے ناظرین آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا علماء کے درمیان یہ مدنی ہلکا ہوا تو عبد الحبیب بھائی بہت سارے علماء مفتیاں کرام موجود تھے اور ماشاء اللہ کا بیان بھی تھا ان کے تأثرات بھی تھے تو کیا دعوت اسلامی کا علماء کی خدمت کے لیے بھی کوئی شعبہ ان سے رابطے کے لیے بھی کوئی شعبہ بنایا گیا ہے جی الحمد للہ ویسے تو ہر ہی ذمہ دار کو دعوت اسلامی والے کو علماء اکرام کا دامن تھام کے رکھنا ہے اور ان کی رہنمائی کے ساتھ چلنا ہے ان سے محبت یقیناً ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے لیکن بالخصوص علماء سے روابط کے لیے ان کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ان کے جامعات میں مدنی کاموں کے لیے ہمارا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مجلس علماء مشائق ہے تو الحمدللہ اس میں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مختلف دارالعلوم اور علماء کلام کی بارگاہ میں حاضری دیں اور رابطہ مجس رابطہ براہ علماء مشائق اور وہ اپنے نئی کتابیں جو yeah. ہماری ہیں وہ بھی پہنچائیں تو الحمدللہ یہاں کانپور والوں نے یہ بڑا کمال کیا تھا کہ شہر کے تقریباً بڑے جتنے علماء تھے سب تشریف لائے تھے تو ان کی ایک طرح سے دعوت تھی علماء کی جی. وہاں کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی بلکہ سچی بات ہے علماء میں کیا بیان کریں گے ہم بڑوں کے سامنے کارکردگی دیتے ہیں تاکہ شاباش مل جائے دعائیں مل جائے جب جب تو ان کے سامنے بیٹھ کر دعوت اسلامی کیا کچھ علمی طور پر کر رہی ہے. اس کو بیان کرنے کی سعادت ملی پھر جو ہم نے کتابیں دعوت اسلامی نے شاید کی ہیں وہ, ہم نے لگایا تھا. تو وہ بھی <تصفح> جامعہ کے ہی ہی دعوت اسلامی کی جو جامعات المدینہ ہے لل بناد بھی ہیں لل بنین بھی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور کتنی آ, کتنی تعداد ہیں ان کے اندر طلبا کی اسٹوڈینٹس پانچ 500 کے قریب دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے ملا کے جامعات المدینا دارال کہتے ہیں جی اور یہ پوری دنیا کے کئی ملکوں میں الحمد للہ اور, اس تقریباً کے قریب students, اسلامی بھائی اور اسلامی علاوہ ہیں جو ات قرآن حفظ و نازرہ چھبیس سو مدارس ہیں جی اور جی ایک لاکھ پندرہ ہزار کے قریب اسٹوڈنٹ وہاں الگ پڑھتے ہیں اگر ان دونوں کو ملا لیا جائے تو تقریبا ڈیڑھ لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہیں ڈیڑھ لاکھ تو علاوہ مدری منع مدری منیا اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات سے پڑھ رہے ہیں جی مدری چلن کے نازین کی دعوت اسلامی ہے کہ جو ہر شعبے کے اندر دین متین کی خدمت کرنے کے اندر کوشاں ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اللہ نب العزت کی رضا کی خاطر دین مطین کی خدمت کرنے کے لیے ہر شعبے میں آگے بڑھا جائے اور جو ہے وہ کچھ حصہ اپنا بھی اس میں شامل کر لیا جائے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن میں رات میں ترقیاں آتا فرمائے وقت بڑا مختصر ہے آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی ایک خوبصورت مزار جو سمندر کے بیچو بیچ ہے اس کی تصویر گویا آنکھوں میں بس جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ عزیب و شان مزار میری مراد حاجی علی رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار پور انوار ہے دنیا بھر سے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس دربار پر آ کر دعا کرتے ہیں اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں فیضان ان کا صدیوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ اللہ تا قیامت جاری رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مزار پر انوار کی برکت نصیب فرمائے آئیے آپ کو ان کے مزار کی طرف لیے چلتے ہیں بات بات حالیہ بات بار حالیہ کیسے میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ جیسے میرے خواجا کا خواجہ کا سنگھ میرے خواجا کا خواجا کا میرے خواجا کا یہ سنگھ میرے خواجا کا خواجہ کے راجا کا یہ دس میرے کا راجا کا جی مدنی چلن کے ناظرین آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے عبد الحبیب بھائی کیا کہیں گے اس کے حوالے سے میں ممبئی میں جو بازار ہوئی حاجی علی رحمتہ اللہ تعالیٰ یہ بڑا ہی یوں سمجھے کہ امیزنگ اور بڑا خوبصورت اور خاص طور پہ حیرت ناک بھی ہے یہ جگہ یہاں رات کو پانی آ جاتا ہے اچھا اس راستے پر دن میں وہ راستہ کھل جاتا ہے اور بعض اوقات بڑی سیلابی کیفیت بھی ہو زبردستی بھی ہو مگر مزار شریف پہ ایسا لگتا ہے کہ پانی چوکھٹ پہ حاضر دے کے واپسی چلا جاتا ہے مزار شریف جو ہے وہ برکتیں لے کے چلا جاتا ہے تو مزار واقعی بڑا ہی روحانی مزار ہے اور پھر اس کے بعد ممبئی سے واپسی کا وقت تھا وہ آپ نے شا فرمایا کہ رات میں جو ہے وہ پانی رستے پر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو مزار شریف نہیں جا سکتے بلکہ جو رات کو وہاں رہ گئے تو وہ رہ گئے واپس بھی نہیں آ سکتے ایک وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے آنا ہوتا ہے اچھا اور پھر وہ راستہ جو ہے وہ جب پانی آ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جب وہ راستہ نکل آتا ہے واپس باہر تو باقاعدہ اس میں سٹال بھی لگ جاتے ہیں دکانیں بھی لگ جاتی ہیں ساری ٹیمپریری ہوتی ہیں تو بڑا وہاں نظام ہے باقاعدہ لیکن اس مزار شریف جب بھی حاضری ایمان تازہ ہو جاتا ہے کیا بات ہے تو چلے پھر روحانی طور پر حاضری دے دیتے ہیں اپنا وکیل بنا دیتے ہیں وہاں پہ ہمارے نا بمبئی اجتماعی طور پر اسلام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو دوبارہ عرض کروں گا کہ میرا سلام بھی اپنے شورا کا بھی ہمارے مبنی عملے کا اور جو ہمارے اسٹاف کے اسلام بھی ان کا سلام بھی ان کے لیے اچھی اچھی دعائیں بھی جا کر کریے گا اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اختطابی لمحات ہیں ہمارے سلسلے کے آئیے کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو ختم کریں گے جی میرا نام محمد نویز اختاری ہے میں راہل کر رہا ہوں پیارے عمران بھائی آپ کا سلسلہ مدنی سفر نام بہت ہی پیارا سکتا ہے ماشاء اللہ الحمد للہ عجیب عبدالعبیب بھائی نے کمال کر دیا الحمدللہ ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے دنیا کے اندر جتنے اویہ کرام ہیں ان کا دیدار مدنی چینل سے ہمیں کرا دیا اور اولیاء کرام کی محبت ہمارے سینوں میں بڑھتی جا رہی ہے دن آمدل سے. دعا کر بھائی ہم اپنی اولاد کو کی محبت سے تاکہ یہ جو کا فیض ہے ہم یہ حاصل کر سکے ان کے نقشے قدم پر ہم چل سکیں اللہ تباہ تعالیٰ ہمیں تمام کرام سے پیار محبت کرنے کی تو آمین. آمین, آمین. جی نیکسٹ محمد عمران اتاری ہند کے شہر امبر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں آشاء اللہ مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ اپنی بہاریں لوٹا رہا ہے الحمد للہ بمبئی کے فیضان مدینہ میں دو مرتبہ رکن شورا حاجی عبد الحبیب بھائی سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی مم. اور مم. بڑا ہی دل کو سکون ملا رکن شورا سے مل کر رکن شورا سے سوال یہ ہے کہ بمبئی کی بزی لائف میں سے کس طرح ہم دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اپنا وقت دے برائے کرم جواب ارشاد فرمائے دعائیں مغفرت کا طالب جی یہ صرف بمبئی نہیں ہے بہت سارے شہروں کی نمائندگی شاید ہو سکے گی کیا فرماتے ہیں بزی لائف کو ایزی بنانے کے لیے مدنی کاموں میں اپنا جو ہے وہ حصہ ملائیے کیونکہ بزی تو رہنا ہی ہے لیکن ہمیں اسی وقت میں سے اپنی آخرت کے لیے وقت نکالنا ہے हुँ تو हुँ یہ ویسے بعض لوگوں کو ایک عجیب سا ہے نا وہ ذہنی بن جاتا کہ ہم بہت بزی ہیں اچھا اگر ہم کیلکولیٹ کریں نا تو بہت سارا وقت ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس ضائع ہونے والے وقت ہی کوئی عبادت میں علم دین میں اور مدنی کاموں میں سرف کرنے تو اللہ کی رحمت سے دیکھئے جو مدنی کام کرنے والے بھی بھی وہ یورپ میں بھی کرتے ہیں امریکہ ڈالرس ہیں وہاں بھی الحمد مدنی کافل کا میں سفر کرنے والے کرتے ہیں الحمدلہ. اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہو پنجابی میں کہتے ہیں ویلے ہیں وہ ویلے بھی کچھ نہیں کرتے جس کو نہیں کرنا نہیں کرنا جس نے کرنا ہے وہ لائف سے بھی ایزی ہو جائیں گے آپ مدنی کام کریں بیزی سے ایزی ہو جائیں گے اس کے ساتھ میں یہ ارد کرنا چاہوں گا کہ جیسے تنظیمی طور پر جدول بنایا جاتا ہے جی تو آپ اپنا شیڈیول بنائیں پورے دن کا ڈبل بارہ گھنٹوں کا اپنا شیڈیول بنائیں اپنا جدول بنائیں کہ آپ نے کون سے گھنٹے میں کس وقت میں کیا کام کرنا ہے اس میں آپ جو ہے وہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ دو گھنٹے جو ہے آپ مدنی کاموں کے بھی ایڈ کر لیں تو مدنی کام کرنا آسان ہو جائے گا جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ دو گھنٹے میں نے فکس مدنی کاموں کے لیے کیے ہیں اور اس وقت میں میں نے کوئی اور کام کرنا ہی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کچھ پریشانی ہو یا وقت نکالنا مشکل ہو چلے شروع میں چھبیس منٹ نکال لیں شروع میں بارہ منٹ نکال لیں وہ کام کر لیں پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں تو ان یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا جی مدنی چاہیں گے جن کی کالس اور ایس شامل نہیں کر سکے ان سے ہم معذرت بھی چاہیں گے اچھی نیت کے ساتھ اپنے کالس کی ہوں گی ایس ایم ایس کیے ہوں گے شریک سلسلہ ہونے کی کوشش کی ہوگی تو ان شاء اللہ اس اچھی نیت پر ثواب ضرور مل جائے گا وقت کی قلت کی وجہ سے ہم سلسلے میں شامل نہیں کر سکیں گے دعائیں اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے آج کے سلسلے کو بھی درجۂ قبویت عطا فرمائے اگر کوئی غلطی کتائی ہو گئی اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت کاملا سے مواقع فرمائے آمین بجاین نبی المین علی الحبی صلی اللہ, صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ